ala بلار سول ندیوں کری ادا لفب سلا تیسلی بالما ہوا ٹانکت نی نو سنوںسل مسلی منہ والی کاسنلہ وسل مل ہدے اللہ لا ہوئے گیا رولا والا لکھا سہا دکا ابھی اللہ بار دئیے چلیے مدین سارے چھڈ کاروبار دئیے روز وال تن منوا ردئیے چھپڑو چلیے مدی سارے چھ کاروبار ہدئیے چلیے مدی نے سارے چھ کاروبار ردیے رز وال جیو تو تن مانوار قابل سب اس طرح میری اور مائی اور پہنوں اج بھی بابرکت نورانی اور رانی تقریب خالی سرپنگ تقریب جتسی سب ہاضر ہوں دوران اندر کریم ساری اس حارے مولا کریم اپنی بارگاہ گاہی جان قبول و کرنا فرمائے اور سارے سبے واسطے ذریعہ نزاک بنایا پوری دنیا تو مسلمان اپنی اپنی تحفیق کے مطابق اپنی اپنی بسات کے مطابق کردہ حج کر کے پراس کر کے فارج ہو چکے ہیں جس کردہ حج کرنا خالی کے کائنات میں نبی کریم علیہ سلا تو سلام کیڑی ساہ اسپتا ہے سبحان اللہ فرض فرمایا پاکستان ہی کی نہیں بلکہ پوری دنیا تما و رسالت کے پروانے کملی والے آکا کے دیوانے کے مستانے کافیلا oh. <تصفح> در کافی مکہ مکرمہ oh. حاضر <تصفح> ہے اور توافے کعبہ تو مشرف ہوئے اور حج کے ارکان تو فارغ ہوئے تمام ارکانے حج ادا کر کے پھر آخری تواف توافے کعبہ جس وقت لوگ کرتے ہیں کہڑے گھر کا تواف جس کے بارے میں خدرت ابل جلال انصاف پونا بہ اللہ بائی تین وہ دیالی ماسے ل ذرا مل کے آپو سبحان ہوں جنہ نران نال پیار ہے مکرم پاٹ نال پیار ہے میرا پیار بڑے انداز کے اندر والے بال والے سارے آپ سبحان پتا لگے جتنے بھی ساتھی تشریف پروان نے بزرگ جوان سب دب ذوق والے محبت والے پیار والے گھر کا پرواف کر رہے اور لوگ نے کی سارے لوگ واپس بھی آ چکے نے کہے گھر کا پرواف جس گھر بارے لو دلال گھر کا والی گھر مالک کیا جرمانہ ہے کرنایا ائی تین وا سی بکا تا مبارا کہ دل <تصفيق> سب تہلا کرو جڑا لوگوں کی دی عبادت واسطے مقرر فرمایا گیا بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ در برکت والا سارے جہان کا رہنما آخ سبحان پیار نال آخو سبحان اللہ سارے جہان دا رہنما بولے سارے جہان کا اس کرف کر کے یعنی توافے ودا یہ اج فرض فرد لیچے ایک فرض حج درج کابے کا تواف تب ایمانتا ہے کابے کا تباف جدو لوکی کرتے تے سار ہوں نے کابے کا طواف کر کے ہزار کے لکھان کی تعداد لوگ کا طواف کر کے جدو فارغ ہوئے کہ میں اس وقت کی بات سنا رہا جس وقت سنیا بے تاجدار مولانا اشا امام محمد رضا بریلوی بھی موجود سا جب کعبے کا واس کر کے فارغ ہوئے نا لوکی آپ کی کعبہ تو فارغ ہوئے آپ نے کعبے کے اندر کڑے ہو کے یعنی بیت اللہ شریف کے اندر متاف کے کھڑے ہو کے کعبے کا تواف کرنے والوں آخیا کعبے کا تواف کرنے والے ہو میم یہ تو دسو میرے آکا مدینا ہزور کا روزہ شریف کدر میرے دا روزہ شریف میرے آکا کا آسانا بولو ہے بولو جنہوں نہیں تیار بے شکنا بولو میرے آنا کا آسانا گج کے والے میرے آکا آسانا کدھر کابے کا تباد کرنے والے جو کارج ہوئے کے مطابق کی کھڑے ہو کے حاجیہ نو خطاب کر دو امام اہل سنت مجدد دین و ملت تاج دارے بریلی مولانا اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تالا آنہو امام آ شکان جنہوں نا, نا سن کے یقین کرو بڑے بڑے اپنے تے بیٹھے لرز جاندے لرد او بریلی محتاف اندر کڑے ہو کے ٹاپے کا تباہ کرنے والوں پوچھتے دیتا نے حاجیوں اس ٹاپے کا تباہ کرنے والوں دسو اس کعبے کا کعبہ میرے ندی دیا آسان کدھر آہ جماعت اہل سننا آہ آہ پاکستان گویا کعبے کعبہ دونوں دا کھڑا کر دیا دا میرے آقا دا آستانہ گویا اس دا یعنی کابے کا اپنی اپنی سوچ اپنے اپنے ذہن کے مطابق یعنی سوچ فکر میں دسیا کسی آخیا رت ادھر ہے کسی آخیا نہیں ادھر ہے کسی آخی درے کن نے آخر درے آج آدت ازیم برکت فرما نے وہ دے اپنی اپنی سوچ اپنی اپنی عقل کے پوڑے دا کے یہ کہنے آ جے دیا میرے آکا آسانا ادر کوئی آدر کوئی آدر بریڈی نے شہن شاہ نے میں ای بلکہ جس گھر دا تباف کیتا جے وہ ہر سب بابو لہرا کے کہ کہنا میں ٹھابے کا تباہ کرن والی جس نے مینو کعبے نو تعبا بنایا کعبہ پورا کملی والے دستانا ادر اور اس مقام پہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت ادارے بریلی مولانا اشاہ امام محمد رضا فالجے بریلی رضی اللہ تعالی ہو بڑے پیارے انداز حاجیہ نو خطاب کر دو فرما دے ناجی او آہن شاہ تارا باد دیکھو کا تو دیکھ چکے اب کا دیکا کا باد دے کھو اور بڑی لمبی نات ہے اور شیر بڑا بڑا پیارا ہے اور کلام چ جناب یہ ساحزہ سابت رہی صاحب کادری صاحب صاحب دام کاٹ منالیا رحمائی فرما رہے نے لین دے رہے نے فرمانے دے دے کہ آ دی دریا دیکھو آؤ ابھی جود شہے کو سر کا دیدریا دیکھو اور آخر میں ایمانے ہم سنت امام فرمانے میں کہ غور سے آتی ہے سیا کھو سے میرے پیارے کار دادو مل کے آپ سبحان میں نہیں آ یہ گل میں بلکہ جس کا تواف کیا گیا وہ کعبہ باہر لہرا لہرا کے کہہ رہا ہے او میں کعبے دا تواف کرنے والے ہو جن مین نو کعبہ بنایا کابے دا کعبہ میرے آکا آستا نہ جنہوں میں زابے رحمت کہ تو خود ایو لہرا اور میرے گھر تو تباہ کرنا لاوے کا تباہ کرنے والے جنہیں مین کا بنایا اور کابل کا کعبہ کمری والے کا آسان اور یقین کرو جب جناب جی حج ادا کر کے مسلمان خاص کر کے سنی ہنسی بریبری مسلمان جدو فارغ ہوں نا ال دے دل, وچ دیئے دل مچلد ہے اس کم تے کہ کدو او مبارک گڑیاں آنگیاں کدو او مبارک آمن گیاں کہ جوں میں شہر مدینے چ پہچا گا تو مستفا کریم دس نے کی حاضری کران گا اے بھی اللہ یقین کرو جا سرکار دا غلام نا او دا ہوں نا وہ دل چڑپ ہوں سرکار دا غلام نہیں وہ دل چڑپ ہوں دی. <تصفح> اور میں ذمے داری کو کہنا حج ہوکے لیکن حج کی قبولیت دی سند میرے نبی دے روزے تلتی ہے حج ہو مکے پچے لیکن اس حج دی قبولیت مقبولیت دی سمجھ جوڑی ہے نا وہ میرے آقا دے شہر مدینے میںفا ترین روزے تلتی بولے سرکار دے بولو سرکار دے روزے تلتی ہے اور جڑا ات او پرت کے واپس آ جائے اتے آ نا یقین کرو او دی قبولیت ہر گل ہر گل نہیں <laughs> اور ہر سن مسلمان دل چ اس طرح پہ کہ کسی نہ کسی ذریعے جن جلدی تو جلدی میں, میں شہر مدینے پہنچا اور اس گھر کی ہاضری پرا جس گھر میں حاضر ہونے واسطے خدرت جلال پاما نہ مالو جانا تو زلم کر بیٹھو کی کرو جارو کا میرے پیارے بابو کملی والی دے چہرے والے بل دیا پیاریاں جلسہ والے بل پجر دی پیاری بے شامی والے یا سین دیا مبارک کے سونے دنداں والے علم الم دے پیارے سینے والے والے نومروٹا دی پیاری جان والے ید اللہ دے مبارک سی پیاری ہاتھوں والے بجلا دے نورانی دے مبارک چہرے والے سونے محبوب دی بار گر جہاز رو جا تب محلہ محبوب دی بار حاضر ہو رو جاؤ یہ ہاضرو کہ کی کرو فستر سر اللہ اپنے گنا معافی منگو اپنے گنا استر پار کرو وسط محبوب وسو لو اور جس محبوب بھی دیرے پہ آئے ہونا اے دیرے والا محبوب بھی تھوڑے واسطے میری بارگا سفارسی بنے آخیا یار لا تاف کر دے اللہ جاندہ ہے اس جدو پیارا حبیب یا اللہ معاف کر دے اللہ پر اللہ لابا جا داہ مرمایا پرندہ نو توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی مہربان پاؤ گے اج ہوا مکے دیکھے تو نہیں کبولیو کی سنت کتوں ملنی بول رو جا مدینے کا لفظ پیار نہ ادا کرے گا دعا کراگا اللہ زندگی چ بار بار مدینے حاضر تا تا دی کی حاضری رسو فرمایا بولو حج مکے میں ٹوڈا تو قبولیو کی سنت کتوں ملتی ہے کچھ وہ بھی ہے جہاں نام حج کر جاؤ جا مانگو دا تو نیت اگر یہ ادھر جاگا ہج ہی قبول نہیں تو وہ آدمی حج قبول <سؤال> نہیں جڑا حج کرے دیکھے ٹھو دی بار کا دور دی کر کے جاوے ادا حج قبول <سؤال> نہیں لیکن جی سدکے اللہ نے حج والی دولت اٹا فرمائی جی سد اللہ نے کابے کا تباف کرنا نصیب فرمایا وہ پیارا رب دا خود ارشاد دے بما و مل حج بہتا و لم یا گرنی فرمایا جن ارکان حج ادا کر لیں اور میری بارگاہ بھی حاضری نہیں دے میرے ارد آگ دل آئے تعالی ہوں کرے حج ظلم کرنے والا کیوں بھئی ایسے حاضی کا حج کبور قبول کبور اے کہڑے نے حاجی جہے کردے کا تباہ پہ ارکانے حج ادار کرتے پینے لیکن ہے نبی نزدیاتی کرنے والے کہڑے نے نے جڑے تبا پہ اتوں کا نے لیکن میرے آقا بھی بارگاہ دی حاضری نہیں کرتے وہ ظالم نے لیکن الحمدللہ سنی ظالم نہیں الحمدللہ للہ دیوانے نے تو مستانے نے پروانے نے کتنا کرم اے مدینے والے دا پر لوگ برکت بڑی پیاری گل کرتے ہیں فرما دن کے ان کی دو سال رب رب نے حاضری کرا دیے ہیں اصل اصول حاضری اس پاک پاپ دو بارگاہ چلا ماں مستفا دیا حاضری ہو رہی نے سنو بڑا مختصر کرنا پہننا توجہ کرو سرکار دیارگاہ چلام آصطفا دیا حاضری ہو رہی نے ایون ہی تازہ تازہ رولانا سادت علی قادری صاحب دامد پرتاش لیا صاحب ایون ہی حالت یعنی ہم عمرہ شریف کر کے ماشاء اللہ تشریف لیا نا کئی خوش نصیب نے جڑے ارکان حج ادا کر کے حضور دی بارگاہ دی حاضری دے کے واپس بھی آ چکے نے انسان لیکن پوچھو کیا ہے کیا رونک نے کیا بہارا نے ان؟ سرکار بارگاہ کی مارگا چاضر ہونے دیوانے مستانے اپنی اپنی برسات کے مطابق اپنی اپنی توفیق کے مطابق اپنی اپنی سواریاں تو سوار ہو کے جا رہے ہیں نگار تجر سرتا رسولی رسوری بڑی پیاری گلے شہر کے پورے خطیب اللہ مولانا محمد شریف صاحب نوری رحمت اللہ, اللہ, اللہ علیہ رحمت اللہ, اللہ, اللہ, اللہ شہر خطیب رہ گئے رہے ہے نوری صاحب رحمت اللہ ایک نوری حالی آئے تھے بولو محمد آرف صاحب نوری وہ بھی آئے ہیں لیکن ایک تو پہلے ایک نوری کا سن علامہ مولانا محمد شریف صاحب نوری قصوری کسوری نربلے گئی سلام آپ واقعہ میرے ذہن سرمانے نے جدو میں کعبہ فارغ ہوا ارکان ادا کر کے فارغ ہوا میں میرے دیگر چار ساتھی جو سی پانچ ساتھی مکہ مکرمہ تو ہم لگتا ہے رسول کے حاضر ہونے واسطے مدینا منورا سفر شروع کرنے ہیں ایک ٹیکسی سوار ہوئے پنجے ساتھی مکہ مکرمہ تو سارا سفر شروع ہوا مدینہ منورا واسطے اور یہ درمیان میں جڑا سفر ہے نا مکے تو مدینے تک یہ تقریب پونے تین سو تین سو میل کا سفر ہے الحمدللہ للہ اس گناگار نے ایک واری نہیں دونوں مرتبہ ہوتی اور اللہ کرے سارے اتوں کی جی جو نسیدو ال پی ٹیکسی کے دلیلے مدینا وروگرا کی طرف رستے آ کر جدو بندہ سفر کرے تو ایک دوسرے نا گلا اپنا کرف کر کرائی لینڈ باہر ٹیکسی ڈرائور نہ ردا تارف ہوا انہیں اپنا تارف کرایا چل ہے سفر کرتے کرتے تقریب ساڈے چار پونے پانچ گھنٹے ٹیکسی مکہ مقدمہ تو مدینا منورہ پہنچا پر مامے نے نوری صاحب کا حمت اللہ لیا کہ مدینہ منورہ تو آدمی سے پن چھ مین شہروں دور ہی سر لاہور یقین کرو پوچھو ساد پری منظر صاحب نو جانا منظر دیکھا جی ہو گئے جنہیں منظر دیکھے اور الحمد اللہ خود بھی مدینے شہر تو پن سات وزیر سیکسی ڈرائور نے سام آخیا سکار دیارگاہ حاضر ہونے والے حضور دے خوش نصیب گلاب آؤ دیکھو سامنے سکار کا رولا تین کرمان بڑا عجیب منظر ہوں اور جد میرے اپنا جناب واقعہ پیش آیا نا تے میری زبان اس مقام تضور ڈبر خزرا دیکھ کے نا تہرے بہترین پرانے بین الاقوامی شہرت یافتہ نات سام جناب محمد علی صاحب ضروری کسوری آپ کا پا کلام چاند فی سوری میری دکان پہ جناب جاری ہوئے کی کہ جب مسجد نبوی کے نینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے نب نی نار اپنے شہر دے پینل قوامی شورب کی آفتا نا خان کی نعت نو پڑھو ابھی ویکو پامے ان کو جناب جی کن میل دور ہوں لیکن سان ان نعت دکھیاں پیار کہ تنوی پیار ہے وہ ناج ان بابا نو اچھا سبحان لو سد کے جاواں جنہوں نے رسول کا جناب جی لنگر لگے ان باہر آ جناب دونوں لگے پسند کرتے ہیں لیکن جناب جی کدی کدی کار میں پہ جی جب باہر ہار والا بلا آ جڑا پیار سے محبت ہے جڑا پیدا ہوے جب مسجد کے مینار آئے مسجد نبوی کے مینار ایک مسجد نب ویک مینار نظر آئے کی رحمت کے مندر ہو بیان کے سامنے کے دربار نظر آئے ہاں جب سامنے آ کو دیکھا تو نیو روبان سے اناچ اثار جاری تھے اکا وسو دیا لڑیا جاری آہ, آہ, آہ. تو یقین کرو سوچتا اے تھا آہ. کہ کتھے میرے جا نکما پاپی مجرم پیاہ کار سے بد امال ود کردار آہ. اور کتھے لب دے پیارے حبیبے کے بیگان کسمت جناد کی رشک آ گئی کہ کتنا مدیمے والے تھا گناہ اکھا گناگار سونے لے اپنی بار جائے آپ باہر ہار پہ جو لاما نوری صاحب رحمت اللہ تعالی پرمانے میں ساتھی کو ہوا سی پن ساتھی بدیا کار جو مکہ مکرمہ تو مدینہ منورا کی طرف چل ہیں ساڑھے چار پونے پانچ گھنٹے ادر جناب جی ٹیکسی ساری کار مکہ مکرمہ تو مدینہ منورا پہنچی من مدینہ منورا تاری 6 میل اچھی سن ٹیکسی ڈرائور میری نوری صاحب حکر کی تکلیف بھی ارفاظ والی بھی جی میرے کانتے ٹیکسی ڈرائیور میم نوری صاحب جس پیارے محبوب کی بارگاہ اکدت چاضر ہونے آ رہا ہے سلام پیش کرنے آ رہا ہے سونے داگا نظر جب دیکھو سرکار روزہ پہ نظر آتا یہ کرے گا جا مستفا کا گلام ہے گلام ہی کرے گا کیوں پتا لگیا اے یہ پتہ لگتا جیسے پیٹ میں کوئی پلانی کی پیڑ پی مزاح نہیں کر رہا یقین کرو بڑا عجیب سین کا بڑے عجیب ہوئی جی کدی صرف چیک کرنا پتا کرنا سنت مارنے کرتے کی کرتے کی اپنے آتا دے غلام اپنے آتا امتی اپنے آتا کی بارگاہ حاضر ہو کے سر تو سلام پہنچا اور کریں گی ہیں باہر تو جو جدہ جناب جی اس شخص نے تک شخصی ڈرائیور نے نوری صاحب آؤ دیکھو سامنے آؤ دیکھو بولو آؤ دیکھو نال گی چلاوے آؤ دیکھو نے اشارہ آؤ ویک میری نظر اٹھی نوی پاتو سلام کا گنبد خطرہ کلت مبارک چمکدمک ساری نگاہ سامنے آیا خطرا سی چمک دگاہ سامنے آیا جی ہاج سمت آف آئے گا آج سمد بڑی توجہ سندپ ہے یقین کرو اتنے بہت لیا گے جہاں نظارہ چمکا دمکا پہ نظر آئی ہوں صحیح بات سوچو پر مہار جگہ نظر آؤ دیکھو دا دردہ گنبد سدا پہ نظر آد میری نگاہ پہنا دل دیا کلیاں میں اپنے ساتھی آپ رکھتے کرنا میں نے خوش نصیح ساتھیوں دورے ہبھی بلیان والی سونے بابو دی بار گل کہہ ہو کے سلام والے ہو پر دیکھو روبا نبی کا قریب گیا ہے اگیارو بلندی پے اپنا نصیب آ گیا میں جاتا ہوں محمد شریف صاحب نوری کیا مردا باد کون آخ مرداباد ہی نے اور نعر وجا اس واسطے دے زندہ ہونے ثبوت دیتے ہیں مرزا اینڈ کمپنی متکے لا کے مرزا اینڈ کمپنی نال اپنے نبی دے زندہ ہونے دے ثبوت دیتے نے دیر لو اج دنیا کو پردہ کرن دے بعد کئی سالہ بعد بھی انہوں نے زندہ باد دے نارے اج بھی کسوری سردمی تک بج گئے فکیل رزوی کرتا تو زور ہی دے زندہ نارے پہ بجتے نے زندہ بادر بجن ساری زندگی دے زندہ ہونے سبور دے جے زندہ ثبوت سبور دے دیکھو زندہ حیات نبی نے کنہ کرم اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلاما دی زبان تو اپنے پیاریاباد لگوا سل اللہ ہو ارح س تو مناتے اپنے ساتھی آخی نا کا کویب گیا ساتھی نائی نہ وہ دیکھو کیا بولو پیار نہ رکھو نظارہ آ جائے گا کیا بولو ایک لمبا والے باہر والے گلی والے بازار والے سارے رل کے بولو جائے نبی پاجو نامو کیا وہ دیکھو مامو جی میں این جنگل اشارہ کر کے سکار سے باہر گئے اپنے ساتھی نو تجو وہ دیکھو میرے ساتھی نے ایک میرے اشارے گردن اٹھا کے جدو دیکھا سرکار دا کا کل ایسے مبارک گنبد ساپ گنبد خزرا سبر گنب دا دھمک دا, دا نگامہ دے سامنے آیا نا پر ماند نے میرے ساتھی دیا اکھا چاری ہو گئے تو ایک ساتھی ساتھی ایسا سی جہا سرکار کے گنبد خزرا کی تاب نہ لیا سکیا او ٹھلک دیکھ کے برداشت نہ کر سکیا وش کھا کے سیٹ درمیان ڈگ پیاف دہ اچ ترف بہ جی مچھلی ترف کی پی بھج ترف دہ پر ماند نے میں جنوبی حالت دیکھی کہ اے ایک عجیب کسیت تاری ہو گئی ایک وجدانی کسی پر نے میں اس سینے پہ ہاتھ رکھیا میں سینے نے اپنے ساتھی سینے ہاتھ رکھیا. ہاتھ رکھ کے میں کیا کیا میرے ساتھی نہ ر نہ روم مریض محبت محب کنکے تبھی ب گیا مدینہ سیزان مدینہ جناب سینے سینے ہزار بھی بڑے دے نے جہے اس ہاتھ رکھتے کوئی پتا نہیں کی کچھ رکھتے ادو ناری کالا کر کے کسی ہونے کٹ دیکن سڈے بزرگ ایسے سینے تے تب تکھدے نے جڑا نبی پاک دی عشق محبت دی سما اپنے سینے میں جگم گا کرمانے سینے تے ہاتھ تے کیا کیا گیا نہ گھبرا نہ گھبرا مری موہ اس سینے ہاتھ رکھ کے میں انہوں ہوش کرایا میں کہہ میرا سمبل ٹگڑا اپنے آکاری بارگ چاضری ہو رہی ہے جو حاضری ہو رہی ہے روزہ رسول سے حاضری ہو رہی ہے اور اس ڈیری آ رہے اس جگہ پہ آ رہا اس دروازہ رحمت پہ آ رہا اپنے آپ نہیں آ رہا پیاج دولو اپنے آپ بولو اپنے آپ اب اپنے آپ آ رہا ٹلدا جن دروازہ سانا راحا بتا دی برکتی مانے ہے جس نے کو ہم اتل رنگ بنایا اور ہمیں پیت مانگنے کو تیرتا بتایا اصل پہ ویڑ کر ہونے ہیں جنہیں خود قرآن میں اپنا نہیں پتا دیتا ہے اس میں اپنا بھی پتا دیتا ہے ہمیں اکرب ہوئی لائی ہے حب کہ میں اللہ ہر ایک دش رگ تو زیادہ <تصفح> اللہ جب ماں کی میں تو یا جب تخشن والا معافی توں میں توبہ قبول کرنے والا توں میں ڈیڑے تو سارے کم بن جی یا ادھر کیوں پہ پتا چلتا توبہ قبول کرنے والا ہے <تصفح> اللہ ہی. پر الا تو وہ بھی قبول کر دن استفا دار ہو کے گے کرے جیڑا جہا کہ اللہ جی الا صاحب ارے اللہ صاحب سر کے جانا کمپنی نے نمائندے کرب گولی دیکھو اللہ جی اللہ صاحب سنگ مافی دے بڑے بڑے معافی اتنے بڑے بڑے ڈائریکٹ منگے اللہ صاحب اللہ جی سب روز سب روپئے سب روز ملو جے کبھی ایماندال بات ہے اس فرشتے کی طرح کہڑا فرشتہ مراج والی راتی جڑا نبی کریم سلاق اسلام کی جناب کی آسمان کی طرف جانے مراج والی رات سکار جد جا رہا رہے سن تو رستے وہ فرشتہ جیسے اردا گرد ستر ہزار فرشتہ وہی نوکری چاقری اور بیٹھا رہا استقبال نہیں سونے انہوں کیتا رب نے جدو جنوبی میرے محبوب کی آمد استقبال ہی نہیں ان نے رب کریم نے فوری طور پر اسک جناب جو وہ پرا مروایا سارے کھاتے ختم کر دیتے سارا عزت شانا ملیاں ویٹ کر دیتیا اور فرمایا تیاریاں میرے عبادت ریاست تصدیق ہم کوئی بھی بارگاہ مارگا مقبول نہیں یہ عبادت رات دن کی مجھ کو نہ منظور ہے دور ہے جو میرے احمد سے سارے دن جی کسی کہانیاں بنا کے بیکن چپ کے مروایا پرا جنوں نے نا جی چپ کے پرن مروایا نا زلیل ہو پریشان ہو رہے اس طرح کہ چپ کے مقام تو چپ کے پرم سکھایا چپ بھی نہیں سمجھ اج بھی پرنچان پر ہات دے ہاتھ دے ہاتھ دیا ہٹیا ایک پی جان گے مرد جو جناب دنیا پریشان مارا مارا سر وہ جب خلاسا بہت گرونا وہ بھی آئی جب کن پڑھ سو قریب آئے پوچھا کہ ان کا بنے کہ جب جان دیں میرے جتر ہزار سب نوکری اے جناب میرے کو خطا ہو گئے جس کی وجہ تجتوں گ دل سبحان اللہ نے چل آئے والے دل بڑی تیری نہی مارا نے چل آنا نے رکھا کھڑ کے آخو سبحان اللہ گج بڑا ندی با کا گنا میرا کھڑ کے آواز کر کے سبحان اللہ بھی دی سوے کر کے آنا بیجا کبھی رائے ہوگا لگ جاتا پکے سودے کر کے میرا شریر میرا اور میرا میرے بزرگوں کا ڈیرا میرے بزرگ حدیث محمد اللہ صاحب کا ڈیرا گلام اس جگہ گلاماں نے مستفا حاضر ہو رہا نے خراما خراما آختا ٹہلتے ٹہلتے نظر کیتیاں نے اکا چار ہاتھ بنے ہاتھ اللہ کی کتنے جگہ ہاضر ہوئے ہاتھ ہے سنستہ آہستہ دلی دیکھا اتنے وہ دیہات نہیں سن ٹوپیو نے پائی سی جنا خیب کہ ادھا, ادھا, ادھا, ادھا ایتھے اے لمبا دے اینج پچھے بجے میں کیا ویخ لو جی مجرم نے آج پہچان لو کہڑے مجرم نے پہچان لو کہ مستفا کے بلاؤ وزیر این جات بجے ایمان لگا جی گواچیاں پھر نیو اللہ معافی دے قسم خدا دی امام آزم ابو حنیفہ کے دیوانے مستانے تو قربان جائیے اجاگر ان ہوں جس طریقے سد امام آزم ابو حنیفہ سرکار دی کر رہا ہے الحمد للہ گلام جی ہوئے ادب والے جو ہوئے محبت والے بھی ہوئے پیار والے بھی ہوئے سرکار کی وارکاہردس وارہ نے ریاض ہونا ماں بائی کا بائی تیو ممبری راؤ جنگ سکار فرما نے میرے گھر کے میرے ممبر دے درمیان اور جنہیں ٹکڑا زمین جنت ایک باغ باغ جنتی تیاری اور آلہ آو. حضرت جیون امام ماں بالت ادارے بریلی سے بیان سامنے رکھ اس کو مستقبل فرما دینے فرما دینے لاگ کانور اس ست نمبر کی بہار ہر بیچ میں جنتی کی پیاری پیاری پیاری بچوں میں جنت کی پیاری پیاری پیاری, پیاری, واہ واہ پیاری, پیاری, پیاری, پیاری بولو پیاری پیاری واہ کا نفل کون گا ہائے ہائے ہائے کون گسیا شانہ آنے واہ بولو ہا کر جنہوں کا رہا کت نے جنہ کے بندے سب کچھ وہ منظر ویخ کے شانہ ویچ کے جھوم جھوم کے کرنے وے قانون ایک چند منبر کی بہار ہر بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری واہ واہ کیا بولو کیا کیا واہ واہ اللہ ہو سرکار بار گھر غلام حاضر ہو رہے ہیں ریاض الجنہ جنا چادر ہو کے حضور حضرت غلام خوشی میں نفل ادا کر رہے ہیں شکرانے سے نفل ادا کر رہے ہیں نفل ادا کر کے ایمان نہ پاتے جب میں حاضر ہوا میں کہ یار نفل سے پڑھ لینا ان جنت کی کیاری لےٹیے جنت کی کیاری لےٹیے سجے کبے وہ بھی ہیں میں لائی سپ کتوں سپ شروع کر دا میں جنا چڑو نبل پڑھ کے میں جنت کی تیاری ہاں اللہ یقین کرو جناب میں جناب نبل پڑھ کے نہ تو میں لے کے نہ سجے کبے پاس کبھی آ گت کی تیاری نہ لاوا را کبھی آ گل جنت کی تیاری نہ لاوا تو ڈرنا مندر دیکھ کے نا وہ اوتوں نے چھٹے میں کہ سائی مرنی تین تکلیف کی اس جنت کی تیاری میں اپنی گلرا رہنا جی تکلیف ہوگی تو میرے یہ فوکا نکل گیا مسا دم ہوگی تکلیف میرے ہونی چاہیے تینوں ایویں پانچ سات اپنا جناب کرنا پڑا کہ تکلیف کی ہوگی پتا لگ جائے کوئی ہے باہر ہار بھی دیکھی میرے کو فرق نہ میں کہ یار چھ بھی پر میں آیا جنت کے بغیچے میں لے کر چاہنا وا میری دلی تمنا کمری والے کے قدم ڈیرا لگ جائے ہاں جی باہر وہ اٹھا رہے چلو ٹھیک ہے پوچھا جناب مہراب نبی سلسل کلاگر ہوا دو رکار نماز نفل اللہ موقع مل گیا اتنی بھی ادا کی اس جگہ میں جتے سرکار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائی جتے سرکار کھڑے ہو کے نماز دے رہے اس جگہ محراب نبی اس جگہ دو رکار نماز نفل ادا کر کے میں اس جگہ میں چومیا وا کے جاوا یہ جگہ جتھے تیرے تے میرے آکا کے قلم لگے ہوئے لوگ سوہاری دے کے پھر آرام نال آہستہ آہستہ پھر سرکار کی بارگاہ و حضری ہوئی حدور دے دا سے حاضری ہوئے شریف سامنے آیا جتھے میرے جیسا اکلا نکما ہی نہیں بلکہ سینکڑیا کے لکھاں سرکار گام حاضر ہوں اپنی اپنی بولی چمنی والے نرام کرتے اس مرزا نسل رکھ بڑی پیاری انداز والا کا کنے یارو روزے دے چوپے کئی بیچارے نے اردو زبان جبک ندی کا مدرسے موجود ہوا ادو کی نبی اردو زبان آنی شروع ہو گئی ہے لا ہا لا لا کتا بلا جا کرو ندی استاد بڑے بیٹھے گئے اردو زبان لا لیکن رب کریم کی فرما دا پرما بر سل سونے دل سا نو نہیں رب کریم کے پرماندا سا جس رسو نس قوم والے دیا بولیاں تو زبان سکھا کے بھیجیں کیوں بھائی ساڈا ندی کی خیال ہے اردو بولن والوں کا رسول نہیں <stut> بولو تو سی اور سا رسول اردو بولن والوں کا رسول نہیں میں چڑکے جاوا تیری اکلدانی سوچنے کیا پیبی کا پیبی کا جمک اردو سارے مدرسے جڑے سارے مدرسے کلک رکھنے والے مول نے سر خدا اردو ادوں کا آنا شروع ہو گیا ادا بل کد کے دے نے کرتے نکلے فکیر کا ڈنکے بھی چوٹ ت نے پنجہ ہزار روپیہ نقد نام میں جو سر قلم خون مارجلہ کنگا پا دیا بخ بخ نہ کرو آؤ اس محبوب عظمت کا کال ہو جا جس محبوب نو اللہ نے ساری کا بولیاں ربانہ سکھا نہ ہوئے کر سن سکار کی بار گئے گلا ماں نے مستفا دی آگری ہوں واقعی مان میرا ویسے بڑا ٹھاک میرا دل کرتا میں بیان کردہ جاؤں سچی گل میرا اپنا زوخ ہے پیون کوئی پتہ نہیں لیکن بہار ہاتھ سوجو سبحان اللہ، ایمان النظارہ اے دفتر کھلے پہلے جناب جی پتا لگتا جی سرکار دی بارگاہ یقین کرو سبحان سو بھی جناب جی چیتا پاک آجی شما شمسیانوف ہاجی شما آدی آدی شما خود رام سرکاری بار گاہ گلامفاسلم حاضری ہوتی ہے حاضر ہو کے محبت پیار حضور دے غلام حضور دی ذات سے ضرور شریف دا نظرانہ پیش کردے سلات و سلام کا سلاط و سلام کا نذرانہ کیڑا سلاط و سلام یا رسول <اللہ> سرکار کی بارجہ گلاما نے مستفا دلام درود و سلام دا ایمان لوا تفا پیش کیا جنیاں اپنی بیڑی دیا دی دی دی کتابوں میں بھی جیڑی جو زیارت لکھیاں کتاب نا ان لکھا جب حضور غلام سرکار بارگاہ بارجاہ چاضر ہون سلام پیش کریں گے سلام پیش کر سکار مار گیا سلام پیش کرنے تو علامہ نوری صاحب لوگ اللہ جو آخری بات فرمانے نے جب سلام پیش کر لیا رج رج کے حاضری چی میرا تو جو کرو ہاں ہاں جی میں حاضری بھر لئی حاضری بھر کے تسلی نروڈو سلام پیش کر کے آرام در آہستہ آہستہ ایسا ملے پچھلی پیر کانڈ بھی سارے نبی والے ادب کیا فر ہم کو دولت ملی مذہب حق اہل سنت کی کیا بات ایمان لگ ادب دی دولت ملی تو اہل سنت و جماعت نو ملی بریلی دہن شاہ در منہ والوں ملی محبد سے علی پوری دن والوں ملی شہر کے سرحدی کے من خواجہ اجمیری منابا فریق کے فرید دے کے جی واپس آئے توجہ میرے شہری ویلے حاضر ہوئے نماز فجر جی اصال ادا للہ آپ ہی ادا کی ادا کر کے و سلام کا نورانا توحفہ پیش کر کے سمانے جب ابھی واپس آئے نا کہ نور پیر دا کا ویلا سی کہڑا ویڑا سیڑی یعنی نور درکے نور پیر دا ویڑا مسجد نبی شریف ابھی بابے جبریلا پسوں جناب کی باب, جن باب نکلے نا مدی شریف دیا گلیاں توجہ مل جاتے چھوٹے بچے مدینا شریف کے رن والے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ جناب جی دھد دو دو لفافے دوک یعنی وہ پیپر جہ بنے پیپر جا ہینڈی پی بند لفافے دھد کے سارے اتنے بچے لفافے ملتے نا ملک ہے اے نا ڈبے اور دوجے یہ جہرا لفافہ نا جدروں چیز ساری نمایاں نظر آفافا شیشے و رنگی لفافہ یہ لفافے دا پیک ہوا کسی ادا کلو کسی کلو کسی ڈیڑھ کلو کسی دو, دو کلو یعنی مختلف وزن کے پیک ہوئے لفافے مدی شریر کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ان ہاتھوں پہ تھالا رکھے کسی نے جناب دو بالٹیاں رکھے مدینے دلیا پیار محبت سودا ویچن یعنی دھو بیچ نونی سامانے جیچن دھد ان کی جدو آواز سنی نہ ایسے سڈے بھی تو جنابی لوکی سودا ویچتے نا گریریاں آدھا آج بھائی لے لو گریریاں پیڑے گرم سیاح گرم آنڈے ہاں <تصف> سبزی ویچنا پیا آ جناب کی کدو لے لو ہاں آلو لے لو پیاز لے لو تھوم لے لو ادرک لینو جی وہ او سارا آواز <تصف> لگتا ہے جی دیکھو یہ سارے پاکستان کے دل سودے ویچنا سودا ویچ دے سیال دا کے آڈے ویچنا آڈر گرم آنڈے کوئی اللہ سور کا نہ گرم لے کر قربان آئی مدینے دے رہنے والوں کو <سأولاد> <آہ> <ساور> جو سودا دیکھتے جبان نے اپنی جگہ چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ منورا دے میرا وی لائے سورج رہ اپنا جناب جی نکلنے جی کی تیاری پیا کردہ نماز بھی کے سرکار بھی سلام نکلے نا کہ چلیے اگر اپنے جناب تیار کریے کھا پی کے سرکار کی بار جا جھاگ روکے یہ کھا پیتا ہلال کریے آ کے سلاطو سلام پڑا گے بادی نکلے بادر والے پاسوں نکلے نا کہ مدینے دیا گلیاں بچا ہاتھوں دے پیک لپا فرے ہوئے بیچن کا انداز بڑا نرالا <سؤال> ہے آواز پہ دے دے کی الحبیب بلحالی پاکستانیوں الہبی کو سوری ہو والے والے کراچی والے ہو، تے پشاور والے ہو، پاکستان کے خود بھی درود و سلام پڑو تو لوگوں بھی آکھو پڑھو چھوٹے چھوٹے بچے ویچ دے دیں دے کی تے کمائی نہ کر دے دنیا کما پہ نہ کما پی کاروبار ہوئے کاروبار ہوا نہ سویر کی نماز نہ جناب کی زور کی نماز نہ اصر کی نماز نہ مغرب کی نماز نہ عشاہ کی نماز نہ نیتی نہ پدار کی خوب پکا درگاہ اے تھکا یہ اے شیر صاحب کاروبار کی فلودا پہ دیکھ دے میں سد کے جا فلودا ویچن کو پانی آ گیا منہ چاستے کسور شریف ایسا فلوڈا بڑا مشہور میرے ورگے ملنے سے بڑا دے اس واسطے کہ وہ دھیرے چما ماشاءاللہ برف کٹ کے پائی ہو ن برف کا بڑا شکیل ہے سردی ہو تو گرمی ہواس پاؤ تو سلکے جب آج میرا مطلب رہ گیا ہے بے جا سویا گا یہ اور آج ہی سمجھا کس میں خدا بھی میرا کی کھانے کھانے میں دینی والا سدکا سدکا دکان وڈیا کول بھی جناب تے حادر ہو کے سودے لائن گیا نا بڑے پیار نال میرے نے ادر جی تو ہاتھ مندر ویکیا ہونے بابے جبریل کے بالکل سامنے اور نال ارل پاسے جب عورتوں آندیاں جیسا نے ادو سامنے والا بازار جناب جی آنا بابے جبریل آلے کی لیکن گلا کرتے اس دے اگلے بازار چلے گئے جن تر بکی تر دے اگلے بازار تر او پا اور او اس بازار وغیرہ جس بازار سامنے مسجد نبری شری کا دروازہ ہے عورتوں والا دروازہ یعنی وہ سامنے والا اتنے داخل ہو گیا آخر یار چلو پہاڑ ہونے آپ پانی پی لے بریم یا جنابی وہ ایک ہو مشقل وہ بڑا پیارا جناب کی یعنی وہ پانی مشروب بہت پیارا آخ چلو جناب تھی ایک دکان تہ جنا جب اس دکان کے سامنے گیا نا تو دیکھ کے اگاں بدھ کے چند قدم اگاں ود کے علیکم رحمت اللہ ہے بڑا پاپ بڑے پیار میں مدی منورا چکی کرو رحمت کی برسات مدینا منورا چحمت دیا برسات نے بندہ ملے گا پیار والا ملے گا محبت والا ملے گا حقیقت ہے ابھی کیا جناب اصل بھی انہوں آخیا جناب جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ کہنے لگا جناب اپنی بولی بچہ تھی پاکستان ہو آخر نہ ہاں ااکستان سب پاکستان پھر بڑے پیار نہ بولے کہنے لگا اڈلی اڈنی یا شہر یا بڑے پیارے تھی جلاج بزرگ دوست ہو اتنے بہ گئے بہ گئے اصل آخیا جناب سانو پانی یقین کرو سکنٹا سکا فر جناب جو بوتل کر کے لیا آخ لگے بڑے خوش نصیب اپنی بولی پہ آخن بڑے خوش نصیب مدینے آ کے مدینے دا پانی پینے پہ انہوں نے دی مارگا دی حاضری تو پر بڑا عجیب منظر ہوا یقین کرو ویری صاحب رحمت اللہ پرمانا جب ان بچیاں مدد دیکھا نہ میری طبیعت چ ایک باری نہ سر پیدا ہوا میں اپنے آپ چکھا واہ واہ اور سوندے وکن وکن سونے وکن والے بھی کالے نے والے بھی پیارے نے بیٹھنے والا کرتا شرا بلا سلو علالحبیب. پیادو دھ پیو تے نبی پا دی رات سے درور پڑو جنہ نصیب ہی نہیں ہوا انہوں نے پڑھنا کی الحمد للہ دور کے دو سدک ساندھ بھی ملیا ہوا جی سدکے ملے رات حرام کے نظرانے بھی پیش کرنے ایمانے اور یقین ہے کہ واقعی سرکار دیس نورانیت دی دی نال حضور دیس نور کی دی چمک نل ہر پاس نورو نور ہو گئے چھٹ گئے اور سارا جہان ہی نورو نور ہو گیا اور مل کے آخو سہان اندر والے باہر والے گلی والے بازار والے جڑے جڑے نبی پاک دے گلام ہو کھچ کے آواز کٹ کے آپ سبھان نور ازلی چمکیا رائب ہند چھوٹے <سؤال> وڈے بزرگ جوان سب رل کے میں جل مل کے پڑھو شرمان کی ضرورت نہیں چکنے دی ضرورت نہیں میاں شرمانا تے گالیاں کھڈن تو شرماؤ شرمانا تے گندے تے پیڑے بول بولن لگیا شرماؤ لیکن نبی کری مسلا تو سلام دی نیلاد دی مقدس میں پلے تشریف لیا والے سرکار دے غلاموں سالو کملی والے آقا دی سچی سچی سونی پیاری نہ شریف پڑ لگیا بولو شرمانا چاہی دا محبت کے پیار نہ پڑو تاکہ جب نبی پاک دا ذکر کرنے میں میرا کرنے والوں چا نال ہوا نام ہی نبی پاک دے کے دی لسٹ چاہ جائے رحمت خدا بہانا جوان اللہ دی رحمت چاندی یہ کچھ کہ میں اپنے محبوب کے من کسی نہ کسی رنگ جنت کا دا حقدار بنا دے اس واسطے مل جل کے پڑھو پیار سے محبت برے انداز آواز نال آواز نل ملا کے سارے رل کے پڑھو اور اس مسجد نور وی میری آواز بلند ہوگی سبد گمبد مکین نوری آکا دے نوری برباد تک آواز پہنچے مدینے والا بھی سن کے راضی ہو جائے کہ میرے گلاب اور مدینے والا بھی سن کے راضی ہو جائے کہ میرے غلام میرے ملاپ دی میں پھر سجا کے میلاد والے محبوب دیا شانہ تزمت کے گیت میرے غلام پڑھ دے اور بیان کرتے نے ایک کباب میں رل مل کے پڑھو نور ازلی چمکیا ہو دیا نور عزلی چمکیا نور ازلی کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا تھا سویرا ہو گیا کملی والا تھا سویرا ہر حسر تک ہسر تک او پاک رام سجدا گاواں بن گیا ہسر تک اج داواں بڑ گئی جنا راواں تو میرے آتا د گیا جنا تو میرے آتا د گیا ساڈا کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا کمل والا آ گیا تھا, تھا سویرا صلاح والی لم والی و سہدی ص اللہ علیہ و سلم سلا و سلامی کا یا رسول رم پہلا کو سلام سمئے بز ملام سمے بز میں سانی گری چمپ کا جان اس دل فرو کو سا جانے بز میں دت پہلا اب پہلے سجدے میں بل میرے دا اور مجھ سے کتنا مت بس میں